والدفام الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المتصام على آله وأصحابه قل الصدق ما بعد تقول بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبتمون الله من البجنات والرمضان من بعد ما بجناه للناس في القدار ولا يلقي يلعنهم الله ويجمعهم الله ويرين الا الذين يطاعون واصلحوا مبجلوا مولا اذا عليهم وانا التواب الرحيم آندای سد ان اللہ نا چوی مل ملا یا تسلیما سلا دو سلام یا سیا روا النبی سلامالیا سی و تمہ یا مدین قلوب بل آمین حمد و اس بے علم دی قدیر جلا شان ہو کے بار بہل ن نفس و شیطان ہر اپنی رحمت کی دائمی پناہ بخشے. اپنی پناہ پتا فرما حق سمجھنے عمل کرنے بولنے اس کے مرنے کی توفیق دوستان اگرچہ اگر وعدہ کیا شری مسٹر جناح نے موضوع مگر عید الفطر تو بعد متصل جماع دوست کافی چھٹیاں پہ گئے ہوئے یہ موضوع بڑا اہم دوست آس دا بیان اہم کرم دینار اگلے جمع دل مبارک دوتے یعنی آن آ شریف اس موضوع پیش کرا گاج میں بار کل ملتان شریف میں اس بچوں کافی بیان کیتا ہے اور دنیا بڑی مطمئن سی جب طبقہ سن کے جا رہا سائز کر رہا سا تو پھر آدھے سن شان آدھے سن جو آدھا آچے یہ اللہ تعالیٰ کے فضلو کرم باہر داخرات ہیں اس وقت میں جناب کے سامنے وقتی طور ج جس موضوع پہ کرنا اس کا عنوان بہترین مخلوق علماء ہیں ہے اور بدترین مخلوق دیولا ماں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہونا آپ ہی درپیش ہے اور یہ جو میرے موضوع کا عنوان ہے بین ہی یہ حدیث پاک دا ترجمہ ہے حدیث پاک کے صاف لفظوں چیا ہے شرار الخلق شرار العلماء بدترین مخلوق بدترین علماء ہے خیار الخلق خیار العلماء اب بہترین مخلوق بہترین علماء کسی بھی پرانے پاک اور مزید اہدیش مبارکہ وضاحت کرنا کہ اگر انہ دی پہچا نہ ہو سکی تو ایمان نہیں محفوظ ہو سکتا بہترین علماء دی پچھا جس کر لی اور بدترین علماء دی کر لی وہ اپنا ایمان محفوظ کر جائے بہترین تلاش رہے گا اور بدترین فتنیاں تو بچ جائے گا ایمان سلامت علیہ وسلم دا اور فرمان عالی شان موضوع موضوان والی حدیث مبارک تو علاوہ کنز المبال شریف دے اندر حدیث کی کتاب کنز المبال شریف دے اندر امام حاکم نیشہ پوری رضی اللہ تعالی ان کتاب تاریخ حوالے سید سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان تو روایت اور محدث بہلمی کے حوالے نال حضرت سیدنا نام رضی اللہ تعالیٰ محاد رضی اللہ تعالی دوالے یعنی ماض سرکار کو روایت یہاں تو علاوہ ال کامل محد ابن حدی کے حوالے نال اور بہتی شعب الایمان دے حوالے نے مولا علی تو نگایا میں ال کامل اور بحتی شعب الایمان د جو کلمات طیبات الفاظ مبارکہ ہیں کن گلمال شریف دے اندر میں اوہی الفاظ جناب نوں سنانا کو یا الناس زمان لا یب من الاسلام اسلام ہو ولا قرآن من رسم ہو مساج دام رتم وہ خراب من منل ہودا شر من تحت ادیم سما میں نے ہند ہم کرو جلفیتنا وقی ہمتا ہوں آپ صلاحی وبارک وسلم بے آدت معلومات اللہ فرمانے لوگوں لو کے چھتی زمانہ آئے گا وقت دور آئے گا کہ اسلام دا فقط نام باقی رہ جانا ولاب کا منل قرآن اللہ رسم ہو اور قرآن مجید دا فقط رسم رواج باقی رہ جان قرآن صرف رسم رہ جانی مساجدہم جہاں میرا تم مسجد آباد ہومازی یعنی ہوا خراب من نمازیاں آباد ہودا نمازیاباد لیکن ہدایت تو اجڑیاں پہ کہ اپنے سچے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں سچیاں گلان سنو و خراب من الہدا ہدایت تو خالی اجڑیاں ہو اس والا ماں ہوم شرو من تا تا دیم سما دے آلم آسمان دے تھلے وسن والی مقروب تو بد تر ہو میرے امد تخرو جل فیتنا فیتنا ان تو نکلے گا اٹھے گا تو فی ہم تہود اور انہوں وے لوٹ آئے گا یہ اس حدیث مبارک دا ترجمہ ہے اس لیے ہر مخترم ہے تشریف کرنا کہ اسلام دا نام رہ جانا صرف نہ اسلامی قانون ہونا ہے نہ اسلامی معیشت ہونی ہے نہ اسلامی معاشرہ ہونا ہے نہ اسلامی, اسلامی تہذیب ہونی ہے نہ اسلامی تعلیم ہونی صرف نام ہونا ہے مدرسے کا ن اسلامی ملک کا نہ اسلامیہ بندیاں نا اسلامی سکولوں کے نام اسلامی جدھر جاؤ گے اسلام دا نام ہونا کام کوئی نہیں ہونا ایمان کوئی نہیں ہونا صرف نام ہونا سچی دسا جی یہی دور ہے جا ہو رہی پیر نام جپن گے ہاکم نام جپن گے سارے نام اسلام دا لین گے لیکن منافت نہ نا نام ہونا اور یہ بھی یہودی تہذیب تعلیم دا نتیجہ سید اکبر حسین الابادی رحمت اللہ آپ پہلو دس گئے سو سال کہ انگریزی تعلیم کے منصوبے یہ بھی گل شامل ہے کہ جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کی فکر بندے دے کے پہنچ انگریزی تعلیم دے جو فیتنے ہیں ان فنیا جنے ایک فتنا یہ بھی رکھو جو چاہیے وہ کیجئے کفل کرو بت پوجو متے تلک لاو چوڑیا کے گرجیا جاؤ شکھاں دے جناب گردوار جاؤ اسلام کا انکار کرو خدا کا انکار کرو وہ دین کا انکار کرو وہ دین کا مزاق اڑاؤ جو مرضی کر سکتے ہو سورو کرو پر ایک کام کرا جائے جو, جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعو اسلام کی نہ اسلام کا نہ چھڈیا جے مرو یہ اگریز نو سکولیاں نو کالے نو کی پایا دے پاس دن آڈیا نے کیوں بھائی نہ ہو گئے سارے نال چے ننگے کافر ننگے کافر ہاتھ مسلمان نہیں فسن گئے یہ برباد کرنا سنت اور قرآن دی صرف رسم رہ جانی رسم دا مطلب یہ کہ اس دے پڑھن دا ایک طریقہ رواج لو کر رہے ہیں کری چلو او رہ جی سمجھ نہ اس دے احکام دی سمجھ نہ علوم و مارت دی سمجھ نہ اسے امل اس کا قانون نہ اس کا نظام کوئی شہ معاشرت ہر پاسوں قرآن ختم صرف رسم پڑھاو کی فلانے مدرسے میں ہر سال اتنے کاری حق تیار ہو رہے ہیں فلانے مسئلے قرآن پڑھی پیا فلانی پڑھی پیا رسم صرف رہ جائے باقی کچھ نہ ہوگا ایماندار دسیا جی یہ بھی پورا ہوا کڑا کہ نہیں اور رس میں قرآن ناقی رکھ واسطے انگریز یہود نصارا خود پیش راؤن اس لیے اور پیسہ اور مال دولت سرمایہ خرچ کر کے مسلمانوں اس کام پہ لاندے پہن قرآن دے عالم نہ ہوان د فکی نہ ہوان دے عامل نہ ہو حافظ ہواری ہو رسمی قرآن مسلے تے پڑھی چ پچھوں سنن تلاوت ہو لیکن مخالفت عروج تے ہوئے تلاوت ہو لیکن تلاوت کے مخالفت عروج ہو عملی طور سے قرآن کی مخالفت ہوگی اعتقادی طور سے قرآن کی مخالفت ہوئے لیکن پڑھن پڑھاو یہ رسم جاری رہے تاکہ مسلمان مطمئن رہن سا دی پہ ہوں اج یہ ہوئی رسم ہے یا تو اکثریت قرآن دین دی سمجھ والی کوئی نہیں جہے سمجھتے ہیں قرآن مجید دے احکام مسائل نو سمجھ اکثریت ہے کونی سمجھنے والے کو نہیں جی کوئی اکلیت والے ہیں تو پھر اکثریت وہ لوگ جی جان بوجھ کے حق چھپائی بیٹھے دے لانتی ترین بنے بیٹھے وکے بیٹھے پیسہ انہوں دا اس وقت دولت پیسہ سرمایہ سیاسی سمان اے انہاں دا قبلہ سے کب ہے اسی دماخت مسرو سمجھتے ہیں دے ہیں, ہیں لیکن جان دے باوجود یود رسارا دے ملوندیا وانگو چھپائی بیٹھ بین نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی نے اے یہ دے واسطے سخت راب رکھا کہ قرآن مجید سورت بکرا بقرہ بکرا آیت نمبر ایک سو انٹھ کے اندر اللہ تبارک و دال نے یہ لوگوں لانتی فرمایا جہے حق نو جاننے کے باوجود چھپا جفور رحیم رحمان رب جللہ شانو ہونانو اپنی رحمت تو دور ہوندہ پروانہ قرآن مجید اج پیش پیا کرتا ہے کہ میرے رحمت تو دور ہے نینہ تے لانت ارشاد ربانیم ان اللذین یکتمون ما انز اللہ من البجنات والہدا من بعد ما بجلا سونا اللَّهُ اللَّهِ فرماند ہے بے شک وہ لوگ جڑے اس دی آیا ان روشن دلیل گلاحام ہدایت لوں چیڑیاں اتاریاں نے لوگوں واسطے بیان کر دیول دیتی واضح لفظوں بیان کر چکے کتاب کتاب دن انہیں گلوں جڑے حکام ہدایت رو چھ پا رہے ہیں الای لوگ نے جہاں کے اتنے اللہ اللہ نت کر دیا ملا سے لانت کرتا ہے اور لانت کرے ان لانتا کرتے ہیں <تصفح> مرنے ہو جانی لانتی نے لانت اللہ بھی کرشتے کر بھی کر دبی بھی کر د مومن بھی کر دانت پہن والے رب کے بندے انہ سے لانتا کر دگا اللہ رکھیے انہی جق نپا دت یار اللہ ٹالا سے گل کی ہے قرآن چ لیکن ان چھپا دینے ادیس یار آئی ہے مگر چھپا دی اللہ فرما دن سے فرش اللہ بھی لانت کرتا ہے اور اللہ تعالہ دندے بھی مساج مہا میرا مسجد اس وقت آباد ہدایت تو خالی اجڑیاں اس خراب منل ہوا خراب کا من ہے اجڑی ہدایت تو خالی تے اجڑیاں اس مطلب بھئی مسیح کا لیے نہ ہی بکھیرے گے لیکن نہ نمازی دیے ہدایت کے حق کی گل نہ ہوگوں امام تنا ہوئی مان بئی مان شیتان وہ بھی, بھی جے ہو جا امام وہ جا مفت دی جہ او وہ او جا پچھلے کنجر اے ہشر ہو مسجدان خدا دے دین اسلام نو نہ ہوے گا تے نہ پچھوں مقتدی لان دے جی لاوے تے مقتدی آخل گے چکو باہر پھٹو یہ <سؤال> بھی ہو رہا ہے <سؤال> <اے> بولو سچی <سؤال> انہاں <سؤال> دے بوتھوں تے جڑی لانت ملی کھڑی ہے ذرا قرآن حدیث اس لانت دا مشاہدہ کرتے جاؤ کہڑی ملی کڑی یہاں دوتیا مساجے چو آواز بھی اٹھے گی جلی دین دے دی خلاف ہوگی الٹا کو فرد حق چم کی لوا تے م... نام زد کرا کہ فلانا جو اے مقابلہ پوری اس لیے پورے ملک بائی ہوئی بلکہ میں آخر گا پوری دنیا کی یہ ہوئی تباہی بربادی آئی کھڑی ہے کہ عرب اب چلے جاؤ تو اتھے لانتی اتے دے انے کھڑے امام داڑی منی پئی بنافٹی مسلوئی داڑھی ٹنگی کھڑی پینٹ پائی فڑا چوگا اتے ٹنگیا کڑا چوگا وقت منار چوگا اس ہاں داڑی لونی ہے اللہ اکبر نماز پڑائی پاؤ پچھوں سور دے بچے کوئی نہیں بولتا وا کافیرا لان سا تی آ سور آمام کہ تلمی ادا ہے فلمی کنا رے جا جے مرضی وقت آوے آئے دا روپ بتا کے کدیوں سکھ بڑا کھڑا ہے جرنل سنگھ کد وہ بنیا کڑاؤں تے تیر سوفی تی تے وہ فلم سے کھڑا خراؤ دا ایڈی دہڑی لا کے امام مسجد کدی بانگ تے پڑھتا ہے کنجرو اتے جہے ام تو بندے آتے ہیں مشر تلاکوں میری گل کی تصدیق کر کے یا جا چھڑا پہ مسجد ویکو تعمیر کے لحاظ کا آباد انتہائی خوبصورت ٹائلان سے کاری اخی درجے دی ہوئی کھڑی خریوش کروڑوں روپئے مسجد سے خرچ ہو خر گے لیکن جیڑا بندہ ہدایت دی گل کرے گا انہوں کچھ دن دی بجائے دی جیب چھن سے انہوں وڈن ٹوکر منصوبے ہو گے مسجد دی عمارت تے پیسہ تے لگے گا لیکن جن پیسہ اگر مسجد کی عمارت لگنا ہے انہاں ہی کمے پڑھنے والوں دے ہاتھوں انہاں ایک پیسہ دین دی بربادی تے لگنا ہے امام دی تباہی تے قتل تے لگنا ہے اپنی عزت تے رول سے لگنا ہے یہ ہو جانی ہے مسجدات کی وہ تے سامنے ہے ہتا کہ جی امام مسجد رکھنا سروے امام مسجد رکھتے خطیب رکھتے سر ویک نہ دی وے نہ وہان وے نہ عقیدہ ویکنگ نہ امل و نہ کردار وے ظاہر کٹے کمیٹیاں والے فاسق فاجر بئیمان شیطان کمیٹیاں والے وہ انٹرویو کرو جو گے تے جیوے دے جی آرگے سور منتخب کر میں زندہ مثال وا ضلع فیصلہ باد دی میں اتے تقریر تے گیا میری برادری دے لوگ اوکے وستے ماموں کانجن کے نال اتے تقریر تے میں گیا تو مینو اتے شاہ صاحب ای بچے ہوتے سارا انہوں دے مگر سے پڑھتے سا ہوں وہ جوان نے تو وہ شاہ صاحب میں مین پتراو گل آج جس پنڈ تقریر کیتی کی ہی نا اس پنڈ امام آئے نے امامت دے امیدوار بن کے پنڈ کا دا نمبردار پہلے نو پران لے جا کے اندر کول کچھ پوچھا دسیا پھر دجھے لے جا کے پھر پوچھا دسیا پوچھا کی اگر بھائی اتنا جی گل نہیں چوریاں بھی کرنی نسا اہ رنگ کٹ لینے ہیں نسا لینا کام کرنے آئے دن سا تھانے نال آئی جی تو گواہی دے سکنا سنا ساڈے والی دی کورڑی امام ہے ورنا جا ہوں ایک امام آخیا ملو قبول ہے دوجے پڑھا لے گیا یہ گل اس کیتی ہو میں مین قبول اور وہ او جا پنڈ کا نمبر دار دونوں دے ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں آنی او بےمان دے بئیمان دن مرضی رکھ لو کسمی پیا جن میں دساں کہ وہ پینڈ صرف یہ پوچھا کہ گوڑی گوائی دے سکنا ہے سکتا جہاں ڈیفینس انکے ہیں نا تے سکولی آلہ تعلیم یافتہ ہیں اے پوچھ دین اگریز صحیح منے گا وہ انتہائی ترقی یافتہ قوم ہے باشور ہے بہت ہی مہذب قوم ہے کدھر یہودا سارا تے کفر کے خلاف بولنا تے نہیں ہوں جی وہ میں نہیں بولنا جو تسان کر رہا جی بالکل ٹھیک ہے اور یہودیت سارا کچھ ٹھیک ہے میں دین اسلام کی گل نہیں میں صرف جیسے آکو گے وہاں کر چڑیا کرا وہ آدھے بالکل تے بئیمان پکا امام ہے یعنی دجے انہاں عمل کی گل کی یہ عقیدہ در کرتے ہیں بئیمان سب امام ہی چاہ لے ہوئے نا وسن والی مخلوق تو بدتر ہو سن ختنے والا انہوں تو ختنے اٹھ گے تو انہوں ون لگ گے ہی مطلب اپنے میں شیخ مبارک دے بیان آدھی شان دے مطابق اس کا مطلب بیان کروں حکم اربی ہاشیہ بھی لکھا ہو اس دے بھی چوئی توانو مانا لے کے سنا دینا کہ فیتنیا والے بادشاہ فیتنے کر گے بناو گے دین دے خلاف فیتنے قوم دے خلاف فیتنے ہر طرح دے شیاتی حکمران فیتنے بنا منگے مولویا سد کے ملوڈیا تصدیق کرا گے یہ اتنے موہ لا کے د گے کہ بالکل قرآن کے مطابق ہے بالکل اسلام ہے جی میں جی مثال دینا بیما انشورنس جنوب آدھی رام علماء حقہ نے لکھیا کہ سو دے اور جو حرام ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح رضویہ شریف حرام لکھیا مفتی وقار الدین صاحب ہوں فوت ہوئے ہیں کراچی کے جامع آمدیدیا انہوں کا وقار وکار التاوا چرام لکھا لیکن وہ کئی سور مکومت چیسے دیتے ہونا فتوی لے دیتے اور حکومت دی بیمہ پالیسی والے جیڑے ہیں وہ فتوی دو چار نال پھر دن بابا ویخو تو سی کتنا کافرہ بنایا حکومت بنایا تصدیق کہ کی تھی دو نمبر ملا لیکن یہ یاد رکھنا ہے سارے کی گل نہیں ہے ہو رہی کیونکہ حضور سرکار نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ضرور حق پر قائم رہیں گے جی افتگو کریے اس لیے دنیا پرست بہترین جڑے ہیں وہ ہاں ضرور حق والے اس مخلوق اس مصطفیٰ دے اندر رہے ورنا مرک ہوں جناب تصدیق ہو گئی جب تصدیق ہوئی تو لے پھر اور, اور کئی می جڑے ہیں وہ بیمہ کرائی جی طرح جہاد کے نام تے تنظیم اٹھیاں مثال دے رہے ہیں خطنے وہ اٹھن گئے ہے وہ ختنے سمجھاد نہیں سی جہاد تے نام تنظیم اٹھاو اندر اندر ادر تربیت دا امریکہ اور امریکہ دجنسیاں اور ملک پاکستان کی آئی ایس آئی سائی سی آئی ایس آئی, آئی سائی. یہاں جہادی تنظیم کی تربیت امریکہ دوں امریکہ شاقان کا منصوبہ سر روس توڑاو کا افغانستان کے ہاتھی اس روس نارا پارا, پارا کراطر امریکا یونیورسٹیاں بنیا محد جہاد کی تربیت اور تالی واسطے تو سب چارو تو ستے پا لو سانو سانو یہ کے مطالعے یا یہو جی گلان کی سوچ بچار دیتا ٹھیک ہو سکتی ہے نہ سا لر تو فارغ ہو تو پھر تھی لنگر تو ویلے نہیں ہو سکتے دیوبندیاں کا پیسہ لگے گا پڑھ پڑھاؤن وہ اپنا جو شیتانی مذہب ہے اس پڑھا تو لاؤ گے سیاں شس پاسے لگے گا اپنے اپنیا تربیت پر اس اے جڑے یہ بریلویاں کا کی پیسہ کتنے لگتا ہے میرا مراسیاں اج ہو ہے، پیر بیٹھا ہے کوالی جاری ہے پیسہ لاکھ روپیہ لے کے میرا مراسی اٹھ ہے یہ جی کسی دین کی اٹھے گل کیتی ہے تو انہوں ایک روپیہ نہیں لبنا خسرا مراسی پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ مینو پیار کے سی فلانی تھان تے جو کبال گیا ہے نا پیسہ سٹیچیا اتنے پیروں کو لے کے سر تک میراسی پیسوں میں دب گیا پیٹی بھی میراشی کی پیسہ دب گئی ہے میں آیا پیر بھی جنت گیا تو سننے والے بھی جنت گیا کیونکہ میراسی جو مطلب پیسے چیا جنت گیا کما سے تیرا پیسہ لگے گا دیم کدی نہیں لگے گا یہ تیری بد نصیبی ہے جہے تیر پتا نہیں گاٹے پیٹے کدو یہ تیر نکلنی تتیجے آئے تھے اگر اس کام کا پیسہ علمے دین خرچ ہوتا تو یہ ہوتا اچھا اشرف تھالوی دیا کتاب ہزار تو ود لکھ پھر دیاں امام محمد رزا بہت فتح سامنے ایک ہزار کتاب اس بندے لکھی وہ اتنے بریلی شریف دے دن انمک کھا گئی وہ کٹیچ کے ختم ہو گئی ہیں اس میاسی نیسہ دتا یہ آخ ہوئے یارہ دن کی ویڈی موت پر کتاب امام محمد رضا دی جارے میں چھاپنا چاہیے یار دین دفران مدرسہ سے اتنے لاؤن اس نہیں لایا اج نہ لاد لاؤ سکول یہودیہ تو لتیجہ یہ نکلیا ہے مدر مدرسے بھی گئے میخیا مولبیاں ویخیا ان آ کے جب ادھر سہے کو نہیں لبھی پرے رلو اگریز نال پیسے کھاؤ تو موجہ لو سکول سکولہ جی مجبور ہو کے او اپنے نفس تو مجبور ہو کے گوڈو اس سگل تو مجبور ہو کے ادھر گئے کھڑے ہیں اسے کوئی نسیبہ والا ہی بندہ ہوتا ہے نا جہرا آتے بہانے بکھا مرسا بہت جو مرضی سی میں اپنے نبی دا دوبارہ نہیں چڈنا دینے ہک ہاں کا دوبارہ نہیں چڑنا یہ پولیس مال آتا ہے نا اران ہو جاتا سی جب کہ مدرسہ دین کا کھلن لگا مر مر کے روپیہ ہےک کھڈنا کد کے مول بھی دش بہ جان لے مول جاتے میں قوم کے موجود سنیا کہ اپنے والے حقا دی اے تعریف کرتی ہو جا بولنا او دوائی خدا نہک والے ویکھ گے نہ ہک والے ویکنگ ہر کسی کو ایک چھری تھلے سب کی جان جی یہاں دے سامنے اعلان ہو جائے عمران خان ہسپتال بنا رہا ہے اور کیونکہ یہودی کھاتا ہے رنگ گشتیاں وہ نرساں اس بادشاہ سینے ممے چھاتی کدھ کے دریام لگیا پیٹیاں ہو گیا اس قوم نے مڑ نظارے کرنے مریض جہاں اکھانٹار رہن گے اتنے رنگا د قل کھبو دے کھبو جن گھر کچا کلا ویک کے لطانا کل شتانی کا کرا کینسر جنا لو پڑتا سی کنڈا سنتوں نہیں فر توڑ جانسی کو میری لانسی بن گئی جو تارا چاہے کمانے کا جگہ آخے میرے تیر ہزار کڑی آ شکے شراب رہنے والا کمی نہ آخ ایک پھیرا کراچی تو لے کے لاہور تک لا بس پوری پیسے کی فار آئے لانسی قوم کی دشمنی تو ہونا جس قوم نے چندا عمران خان ورگے نو دتا ہے اس قوم نے کدی حساب ہے مول بھی مسی تالے لوگ کہ لیا رجسٹر کتنے پی کبھی کلر پوچھا سارے جو ہے پوریا کر کرنا اور میں کسم خدا کی کر کے آنا آتو سامنے جہاں میں عالم بغیر کتابوں نہیں پڑھ سکتا کتاب اس طرح ہتھیار ہے عالم دا جس طرح کے کسے لوہار دا ہتھیار لوہارا ہوں دا تو مستری دا دتھیار مستری ہوں جی وہ اپنے مسئلہ پہ کتابوں کو بغیر کچھ نہیں کر سکتا پہ آلم بھی بغیر کتابوں کچھ نہیں کر سکتا جڑیاں میں کتاب خریدیاں قسم خدا دیا دماغ رہ بھی امداد ربو لالمی جس طرح کہ کے سارے دن فکر بیان دے اندر اس امداد فرمائی ہو سکے امداد فرمائی ٹھیک ہے دین دے کم دے اندر ضرور فکر فاقا خو مصیبت تکلیف آ لیکن یارو اس کا مطلب کہ نہیں جڑے مسلمان ہیں وہ بھی اپنے یہ لاگو چکن کہ یار اصل یہ دین والوں ایویں مارنے گیے جہے مسلمان ہیں وہ بھی اپنے یہ لاگو چکن کہ یار اصل یہ دی مارنا اجوسے گل کا نتیجہ ہے میں جی گلتا کرنا کہ جہاد کے نام تنظیمہ تنظیم اٹھیا کافران کا پیسہ ویخ کتنے خرچ ہوں اور آپا ویخ کتنے خرچ ہوں پھر تو تیرے تیرے دین مقام پہ خرچ تیرا او بھی تیرے تیرے, تیرے دین مقام پہ خرچ ہوگی یعنی دونوں پاسوں پیسہ اپنی بربادی تے پہ پہ لگتا ہے لیکن بھی اس انگریزی تعلیم کا نتیجہ ہے جنہیں قوم کیتا ہے ورنہ یہ ہوئی تے قوم سی انہوں جس میدان درد دین آواز دیا سر اس میدان درد سلاح الدین بھی واگ موجود ہوں بد کردار بئیمان ملوڈیا نے بھی قتل کیا سب تو وا قتل جہرا ہے وہ ہاقمہ مسٹر جناح ورگے بئیمانہ پیران کی خیر اس قوم کے مارن کے اندر حصہ تھوڑا تھوڑا سارے پایا ہے. آخر ایک بے حسی نہیں پیدا ہو جاتی اگریزاں بھی کئی سو سالا محنت جس دا کا جو نتیجہ وائف رہے اور سمر پا رہے ہیں سمر پا رہے ہیں میں مسئلہ سمجھاوا کہ جہاد دینا آئی ایس آئی حکومت امریکہ نال رل کے جہادی کی تنظیمیں تیار کی ملوڈیا تصدیق کی پہلے نمبر تے تیئیمان دو نمبر ملوڈے سروا بھی بندی جہادی تنظیم سب تو پہلو کہ بنائی کیونکہ سارا کھاتا ہی دو نمبر وہ ہوئی بئیمان جہے روح آسمان دے تھلے وساں والی مخلوق کے بد ترین یہ ہوئی ٹولہ جہے نبی پاک دے مخالف سونے اللہ دے ولیاں دے مخالف جدو پاکا بندیاں دے مخالف دین دیا مخالف انہوں نفری چاہیے کثرت چاہیے بندے چاہیے نے انہوں نے دین کوئی نہیں ہک نہ کوئی نہیں انہوں نے پاشے ہوئی ہے جماعت وتی رہے ہر سال نویں تو نو بستر شامل ہو جائے منجی باوے ملے تو باوے بستر تک آ گئے نا نے سب تو پہلو تنظیم بنائی جہادی کو لشکر تحبا کو فلانی کو فلانی کو فلانی دو نمبر مل دنیا پراست جہے نے وہ پھر سارے کھاتے سارے پاس اور سارے دسان سے ادھر بریلیاں بھی آئے سن جن کو ایک تو ادھر پیسہ واہ پہ جانا لوکی چندا چوکھا پہ دینے نے چندا تو اصل ایجنسیاں درا رہی سن خفیہ یہ ٹھٹ کے لاکھ روپئے کا الان پانچ لاکھ کا ایلان دس لاکھ کا ایلان ای جی کبھی میری مسئلے دیکھا جائے کوئی بندہ اس کے پانچ لاکھ کا اعلان کرتا ہوں ایمان ایماندار دسو کدی دیکھا اعلان ایلان ہوتے گئے بریل بھی آئے ہوئے ہوئے ہوئے گل بڑھ گئی بابا بڑا کام ماشاء اللہ ادھر پیسہ تو لگ گئے ادھر سے لشکر ہے تیبا یہ بنا لے لشکر ہے اسلام کسے مجاہدین، بلے بلے, بلے بلے بلے بلے، بجلی مجاہدین، کسے کیڑی کیسے کیڑی، کسے ہوں فتنے یہ سارے سر فتنے حرام سی، شیطانیت سی، یہودیاں دا منصوبہ سی مسلمان نوجوانوں کی ہلاکت سی بربادی سی حرام بہت مارنا سی، ماسا ٹکا فائدہ ماسا ٹکا فائدہ نہیں سی ہونا फायदा पहुंचना फिर अमरीका नुकसान होना साया लेकिन मोहर ला गए हकूमत फितने तैयार किते मुलवे दो नंबर जड़े सन उन्होंने वो बुच्चरखाने के डाक्टर भाबरे दिय कहने लरे रल के کوئی سمجھنے والے ہے سن وہ دب گئے انہوں نے آپ کو منصوبہ حکومت ہے ایک دوشن تنظیم کی طرح رہی ہیں کتنے سانا احمد علی سندیلی صاحب نے نظام مفتی بھی رہے وہاں دن میں گل میں میس حدرت جی آجادی آج تنظیمہ جہاں نے جائز نے کہ نجائز نجائز نہیں حرام نہیں کوئی شہر نہیں یہ سب شرح کے خلاف میں کیا ح ح جی فتوا لکھو کہ یار چپ کرے فیتنے والے ای مارنا دین کتنے تو میں اللہ کے فضل نال میں آخیا حضرت جی تسا تو لکھ کے نہیں دے رہا ہے میں ان شاء اللہ ممبر تنڈا کا یہاں میں پچھلی شیرے ربانی مسجد دے اندر موضوع آیا کشمیر کی کشری و سیاسی حیثیت او دنیا سنیا دنیا او خدمت کی جا خدمت کرن دا حق ہے کشمیر وادیاں وادیا جا کے نکیال پہ ہر پسے اللہ تعالیٰ فضل و کرم ننگی تلواراں کو بولدہ رہا اس کا نتیجہ نکلے اور تنظیم سے پابندیاں لگیا تو ملوڈے جہاں خطرے اٹھے سن وہاں بل <سؤال> اٹھے وہی پہ فریندے سن ہی پہ کٹی سن تو پہ ادر ہوں سن جے آدھے سن سب جائے گی یاد ہے یاد ہے یاد ہے وہ لوگ بھی پا کے فرمایا خطرے انٹھ گے وہاں والے بھی لوٹ گے تو وہاں تھی واپس پہن گئے وہاں نے گھر پہ اللہ فضل اے ہے فضل لال میں مریا وہ ڈر کے سر پہ مر جانے شیتانی کتنے بال رہا مار نہ سال پہلے موجود آیا میں مریا اور حکومت اللہ سال آن آئے فضل اللہ امریکہ حکومت والا گیا یہاں شتانی سردیم فسادیاں پابندی لائیے چشتی دے وقت دن کا نتیجہ ہاں ورنہ پہلو سارا کچھ جہادی سڑتے پیسے سڑتے فوج یہ کر دی وہ تو ہوا ہاں اتنے میجر برگیڈی اتنے سارے کچھ آئے سن اللہ تعالیٰ سبل لال سر دے حدیش پاک سمجھانا کہ دنیا پرست ہمیشہ دو قسم دے ہوں پہ آخرت پرست دنیا پرست ہوں منازرہ تے ہوا کل میں ملتان شریف تکریر کر کے فارغ ہوا بوسن بوسن وزیر بھی آن دوسرا جانتے ہو سو بوسر کا ایک ماسکر دہڑی منا کسبیا پیم ہے تمہوں قرآن سامنے ماسکر دہڑی منا مین تکریر تو بعد آن کے کہن لگا کہ جی میں اسکول ماسٹر پہلو تکرینیاں سنیاں اج میں سامنے بیٹھ کے سنیا تسان جو آخر بالکل حق سچ اور میرا جیتا جی ہے کہ میں چھڈ دیا ختم میں جانا ہی نہیں ہوتا گل اگلی سو قسم خدا دے دی ایمان تو میں سد کے جاج دکھ مہی دس ورگے انہیں جار تھوڑا میں ابھی او کہ لگا مینو یہ شا... پریشانی حیرت ہوں دیئے، کیا مول اٹھر ہے حیرت آربی تک منازلہ کہر پہ آدھا سانوں پتا ویچے سارا ہر دلے ملوڈیا پتا کون یار ایک دالی من ماسٹر خبر ہے خبر سال کو چمبر ڈگری ہوں سی دسا دے ڈرامے ویکو جنہوں سب کو پہلو منازرے واسطے کیتا گیا ہوں ڈرامے ویکو دے آپ تاریخ دیتی آپ بندے گھلے میں تو نہیں سن بندے گھلے گلے ان بلاو واسطے مناظرے واسطے وہاں کے بندے اتنے آئے نستے آپ ہی سارا کچھ شرط میں لکھ دتی شرط انہیں قبول کی پھر تاریخ انہیں دتی دس سوال یہ مطلب ہے اس قبول کر کے دیکھی نا جی شرط قبول نہ ہوتی تو تاریخ نہ دینا میں قبول کی تھی میں کہ ٹھیک ہے در سوال اچھا ہوں میں لکھ کے گھر وہ والے دل وہ تحریر اپنی میں پیش کر دیتی پہلے سوال دے میں دو سو دے لگ بھگ لکھا پہلے سوال ایک دیکھ ہوں پہلو آخر سو यार आखिर गल बरत जड़ी मूवी आई कबूल नहीं कर रहा मूवी तो बगैर मुनादरा नहीं ड्रामे वेखो बई मूवी मुनाजरा करना है या तू मुनाजरा करना के दूजिया बरी चिड़िया किताबत होनी है, है। तारीर होनी सी सवाल जवाब दी सामने तार कुछ आ जाए لیکن لکڑوں سری کٹاؤ بھئی کیوا آخر تو بل اس میں سرفراز اور تنظیمی ملوندے جہے سر اگے کیتا نے آخیا لکھ کے دیتا سرفراز نئی صاحب اور منیب رحمان صاحب کی طرف سے اس اعزاز کا میں شکریہ آخرتا اس لیے اعزاز سی بھئی میں نے جو نا منتخب کیا بلادرے وہ میرے کو کاغذ پہ ہے کہ میں اس اساز پر شکریہ ادا کرتا ہوں میں نے منتخب کیا اچھا پھر مووی کی شرط آ گئی مووی تو بغیر مناظرہ نہیں ہو سکتا انو مووی قبول کرے بھائی شرط یہ نہیں دی رکھا نہ یہ قبول کرے نہ مناظرہ میں مووی کی وجہ موسلے وڈے دے تین کیس کرا کے اندر ہو گیا میں اسے ہفتہ بادے دے رہا میں پاگل جس گل کی وجہ میں کٹی آ ملوڈیا میں قبول کر لینا آخر ایڈا حرام کام ہے تو میں جیل کٹی ہاں اچھا پھر اگلا ڈرامہ سنو اگلا ہوں جب وہاں اترار کیتے مناظر کرایا کہ یار کوئی یہ کرو کوئی کل پھر لگا کہ میرے پیروں سے چمبل نکل آئی چمبل ہے میں تر نہیں پیا سکتا جے تے میں ٹھیک ہو گیا آ جا نہ ہوا تو نہیں جن رات کی خبر مینو جہاں وہ چور اتے آیا سی ملازرے ایک رام کیسٹاڑا اس میں راتی آخیا جی اندر چمبل نکلیے تو چمبر کی وجہ سے نہیں تے شوکر سیا صاحب آ جان گے سرفراز صاحب آ جان گے سارے باقی آ جان گے میں آیا بھائی یہ تاکی کرا چمبل دی میں جی مظفر گڑھ میرے بہلی آیا اتنے میں فون کیا علی پور شریف میں آخیا تسا ان فون کرو ان آکو جی اساں تاریخ لینی حضرت صاحب کتھے نے انہیں کیا فون حضرت صاحب تقریر کر رہا سن جنہوں چمبل نکلی تھی وہ خطاب کر رہے انہاں سنگیاں چند دن پہلو اترا کی گل سی چند دن پہلو فون کیا ضلع مظفر گڑھ چول رہے ہیں اصا تو تقریر تے بڑے تشکا فلڑا مچشتی ایک ہے جا کے ضلع جناب کافی ہوئے ہوئے ہوئے وہ اگو آدھا سی وہ ایک تلے کی گل اچھا انہیں آخر حضرت جی سان دس شاہی ہے تاریخ اس لیے دس ہی ہونے تو نہ بانگی نا اس لیے دس دس شانوں کہن لگا جی دس شیوال نو میری تقریر میں نہیں آ سکتا انہیں آخیا جی نڑے اس علاقے تاری تقریر ہوے مڑ دلے دس چانو لگا جلال پور پیر والے اٹھ میں آ رہا اچھا اٹھ شوال تک چمبل کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہیں بدترین مخلوق بدترین علماء وہ عادت پرانی ہے فیصل فیصلہ بادی جان د تقریر تے ارادہ نہیں ہوا کسی پاسے جانا تو کہہ دینا اٹیک ہوا تو ہسپتال پہنچے چونچک نہیں آیا نا شاہ صاحب تو کیا تو اٹیک ہوا میں لیا صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں آخیا بیمار ہو گیا وہ پی گیا ہسپتال لیا اسلانا بندہ چل رہا گلیا تو بندہ اچھا ہوں گل جی کرنے والی ہے توجہ میری گل سمجھا جی میں اگوں انہوں کی ہے میں آخیا بھی میری شرط ہے گل سمجھا جائے میری شرط ہے کہ جیڑا مناظر منتخب ہویا سی او بندہ آوے تو میں منازا کرنا <تصفح> آوے عام بندے منہ لا کے میں اپنی توہین نہیں کرنا تو سا پھر کہہ سکتے جی جی سارا وڈا پیچھے رہ گیا وہ بھی کئی کہہ چہ ستا وہ جی میں جماعت پچھا کر چڑیا جی میں آتا تے یہ دس چڑھنا میرے سامنے پہ آیا ہی نہیں نا میں ناپکا بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ دے اللہ یا آپ آتی انام آخر یا لکھ کے دے کہ میں شکست کھا گیا یا لکھ کے دے کہ میں بیمار ہاں معذور ہاں منجی پہ سیاو میرے کو ہلیا توریا نہیں جانا بولیا تک نہیں پیا جا میں اپنا فلانا مولی منتخاب کر کے تے بھیج رہا اے میرا ترجمان تے نمائندہ ہوئے گا جو یہ ہو ہوسی او میں اپنے نال سمجھاں گا اے, فات, اے فتح پا میری فتح اے شکست پا میری شکست اے لکھ کے دے تے پھر میں آ جا اور میں اعلانیاں پہ گل کرتا جی کہ میں لاکھوں ایتھے بو اتے بوے تک دے رہ میںا شرط جو, جو منادر طے میرے سامنے لے آپ یا خر لکھ دے کہ اے ساڈا جہا ہے یہ متا فکن علا نائند یہ ہار ساڈی ہار ہے یہ اصول ہے یار کہ نہیں ماں بال دیکھا جی اصول کے مطابق میں گل کی میں نو ہوں میںالخ رکھے گئے دو مولانا مفتی محمد طیب ارشد صاحب کلو کوٹ والے اشرف سیالوی صاحب یہ دو بندے سالک رکھے گئے ایک میں نام پیش کی تا سی تے میں نو اعتماد سی دوسرا میں سمجھیا غیر جانبدار رہنا سیالوی صاحب لے پہ ہا لے وے. تک تو مفتی تیب مندر مہربانی سیالوی صاحب رل کے فیصلہ کریں کرا اے مفتی طیب صاحب دا فون ہٹ پہلو میرا کیوں جائے تک موت بھی پینترس دن تو آدھے یہ بڑا واقع ختنا ہے سارے آلما لکھا جی سو اور فلانا آ گیا چشتی نس جنا فلانا آ تو نس جا اور کٹ لیا تو من لکھ ساؤ نی مسیح مسیت گوڑا ٹیک کے بیٹھے ہزور کے جوڑے مبارک کا سدکا والیا بھی سامنے گوڑا گوڈا کی رکھی اور دین دشمن کتے بلے سارے دس جان گے مناظرٹر کرا دینا جیتے ہر اسگو چھوڑ گل کی جس میں یہ گل کی وہ سگو آخیا اس آخیا یار چی تے کوٹ یا تھانے یا اصلے حملہ نہیں اس علم دا کوٹ جان مطلب یہ نکلیا کہ جاؤ میرا سیو کن واگا جی ہاں کوٹ کی ہو سپریم کوٹ تک پہنچو میں کسی کوٹ پوٹ لوگ نہیں جانگا میرا فیصلہ کرنے والا میرا رب المین ہے میرا مدین کا تاجدار دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے رل کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے ذریعے ہزار بچارے بے گناہ اندر بھی ہو جائد کہ سہارا لیا جی کفر تے بھی کوٹاں دا آسرا کسان لو مینو رب دے پران کا آسرات لانتیسا ہزارا رکھا جی نہ کوئی جماعت نہیں کوئی تندیم نہیں کوئی اصلا نہیں کوئی گل نہیں کرنے لگا کسم خدا بھی کر کے آن دس چورا داؤ جس انگریز کے آسرے وجہ لانتی ہوسر دلیل کر آسرا لو عزت بنتی ویکو جگج کی بڑھتی مطابق سالے سالوں ڈنڈی وجی پیٹ ہی کلو اور انہوں نے فرمایا کہ فیصلے اختلاف پی جانا ہاں یہ میں تن پہلے دسنا میں انشاءاللہ شاء اللہ لوگوں نے بھی فون گا اور تن دسنا میں دونوں سال سان پر مزید سرگر کسجد مسجد خانہ خدا د اور میں آکھا لا کے دوسرا حلفیہ بیان کہ اگر جانب داری کیتی حق تو ہٹ کے فیصلہ کیتا تو قرآن سانو دونوں جہان چارکان ہاں خاندان سماج اللہ کی خیال ہے یہ میری گل تھوڑی صحیح ہے کہ نہیں اے میں اصول ہی کرنا تو ہم اور سنو میں نے اے بھی افواہ پہنچی کیوں نہ غور جیڑے کیونکہ ہٹ منیب ہے پر منیب سرکاری بندہ ہے منیب رامان جانے لے ہونہ روڑی تہلال کمیٹی آڑا وہ سرکاری بندہ ہے خدای بندہ نہیں وہ سرکاری بندہ ہے میں سنوے ابھی ہو حکومت نمداخلہ دا یہ وہ اے نہ دے شکست فاش کھان دی پہلو دلیل ہے دلیل میں دعوت پکانا مناظرہ تھوڑا پنجی بندے جو رکھے پنجی بندے وہاں دے میں روٹی کوا کے تبادلہ خیالات چیک کرناظرہ تھوڑا کرنا اتنا تبادلہ خیال کرنا ہے پنجی بندے کل چکر کے چوکیاں سکھر پارے آ گئی باہر کلوتی رہے گی باہر سندھیلیاں تھان درختوں کے تھلے انہیں لب جانی جلوتے رہن گے تو باقی اصل کوئی مطلب اشتہار کھڑا ہے کوئی دعوت دیتی آ جاؤ سارے آ جاؤ فلاں مناگر کوئی مناگرے کا چکر نہیں خرف لکھاتے لیکن ہزور جوڑے مبارک کا سدکا نو میں مجبور کر دینا اس گلتے کہ یہ عوام دے اگے اپنے کوفر اعتراف کربا کر سورت کے دیگر گئے پورے ملک دی عوام ملونڈیاں دے جال تو گئی انہوں نے آخر خبردار بول بھی فصے پہ جائے سی گل ہے تو سانو کوفر دایا ہاں اور میں قسم خدا کی کر کے آنا گل سنو میں ہوجتا نہیں کر رہا میں آخری گل میں چاہنا ہو چاہنا کہ یہاں اولا ماں جی اولا ماں نام ناد اس وقت ہے یہ مسنوئی یہودی معاشرے چناوتی جھوٹھی عزت نہ ہو دی حقیقی عزت بنی یہ دی اور تعبہ بھی فرما چل تارو افلا توبہ کیتی پہلو چھپا والے کلانت پا کے فرمایا مگر وہ لوگ جی توبا کی اور اسلح کیتی اپنی اسلح کی لوگ کی بھائی جا دین چھپایا اس بیان کر گے سارا فرمایا فاؤلا جنا کے پھر میں رجو کرمت نہ یہاں کی توبا قبول کرا مکا برلا فرمت ہے میں بڑا ہی توبا قبول کرا وا بڑا مہربان ضد پاؤ میں کچھ نہیں قسم خدا دی میں جہ لو کٹا ما کوئی شانی جان پر میں فکیرہ تر دین دا جگہ سکھیا جے ہر میں پلیس دی زبان نہ ویخیا جے ایک حق دا بیان ویخیا جی ابورجا لگو نہ پرو حضرت کے بلالا گو مر جاؤ تو سات بابا کے پاس آ جاؤ دی رحمت دے کھلنے کھلے یہ اے ہوئی ترت رکھے گا کف چھ دو یہ چوبر منٹ چھڈ دیو पली तर छो पाक नबीन सरवर ना लग जाओ मैं तोड़ा गुलाम हो सह जगह पर तरीफा करा कसम खुदा दी तो मैं गारा बारा क्डी जाओ मैं कोई परवाह नहीं पर आंखों सही है आदा सच रल मोह कबर बड़ी बैठ डाडी खुदा साडा है रल मोह मेरे परदे में ना दो तो सह जे परे नक्स पावना की ابو جا درچیاسی انہیں آخیا ہوا ہاں میرے برا دا پتر برادری دے برا دا پتر ہوگی تو نہیں من لوا اور تمہیں ہی شہ لیا کل کا چھوڑ مان لیے وہ میں کل دا چھو ہاں ضرور لیکن میں ایک تو فیض مرد خدا تو لیا دوسرا اس مرد خدا نے خدا دی گل کی اور مرو نے کدو اپنی گل کی زل موسا اللہ دے فضل نال دنیا دی کوئی نہیں بنائی دنیا دی کوئی شہ نہیں بڑائی قسم پیار نہ گڈیاں بنائی نہ کوٹیاں بنائی نہ کوئی شک میرے شہ خالی مقام نے مکان کریت رکھا تھا. دے دی حالت تک جب ویکو گے ہوئے ویخو تو ظاہری حالت ویخو قسم خدا دی کر کے آنا ایک عام جت بندہ, بندہ, بندہ بھی اس حالت چنگا ہونا اس حالت چالت چ نہیں ہونا جت بندہ بھی چنگا تو نہیں کہہ جت بندہ بھی اس حالت میرا آپ سکار جتی مبارک جناب دی. او جناب اور چارے جتی سای ہوی جہے آم درمیان طبقہ پاؤں گا لیکن میں کسمیا پہ آنا اس مرد خدا نہ سمجھا لے خاجا اجمیری ہاں اس مرد خدا نے پوری دنیا لے جانی انہیں دہل کتنے کی پتا یہ آنڈیا کی پتا آنڈیا کی پتا اسلام کا راز کی ہے لانتی ہو گیا سرا کلنگ اقبال فرمانہ سیب سچا سی اقبال فرماندہ نکل کے سارا جس نے رو تنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ خود سی نے میں سانوں ارماڑا ہوتا ہے تچال بھی انہیں لیا لوگوں کو ایمان آنا ہے انج دکرت عیسا ورگے تمام مہادی ورگے ہاتھی ضرور پیدا کر کے ہاں جی تجال ورگیا مار دے شاہی میری ہے میرے میرے مزے نال میرے فکی راہی ہے میری کوئی گل نہیں میری کوئی گل نہیں کھانا یہو جہاں کتاباں میں چار ٹرک ہو تو تاں ہی میرے کول گلابیاں کوئی یہ کتابی یہ مستفا کے سینے کابارکیا دس دس سال پہلو میرے شیخ جو میں نے فرمایا نا اینج ہونا اینج ہونا اینج ہونا اینج ہونا مینو آپ نے فرمایا جی تم اسلے چلیا تھا سارا پگا ہوا کو بڑی چیر کی گل ہے دس سال پرانی چلے سا جی گپتگو کر دے میں فرمان لگے تدھر چلے بہ آرام نام سارا جگ تیر آئے گا سارا جگ آیا کرسم خدا کی کر کے آنا میں حضرت دیا کرامت تنا وا تو سفر کتنے دنیا کی نگاہ کونی ویکن والی این دنیا یہ جب کبے ہاؤ تو کلاشن کو تو ساں یہودی میں یار ریکھے نے پیرا دے پیرانے درویش ہو گئی ہوا پیار شفرش سمئے آلہ تعالا مگر Iman Salaam